الحمد رب بسم اللہ رب الم والسلام وسلام يا رسول يا نبي الله وسلام علیہ نبی يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکات عمر علیہ کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام جس میں آپ نے مختلف رسالوں کو جمع فرمایا ہے اس میں درود پاک کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے ایک درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ آقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے محمد وبارک وسلم محترم و پیارے اسلامی بھائیوں الحمد اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ نے جو خواب ریکارڈ کروائے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعبیر بھی بیان کی جاتی ہے مگر ہمارا یہ طریقہ کار رہا کہ اولن خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق چند مدنی پھول بھی عرض کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت آقا علیہ سلاۃ وسلام کی احادیث کریمہ قرآن کریم کی آیتوں کے مفاہیم اور مدنی پھول بھی آپ اس سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے خواب بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے دیکھا کچھ ہے اور بیان کچھ اور کر رہا ہے یہ ایک چیز دیکھی نہیں ہے بلا وجہ جھوٹ منسوب کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اس شخص کے لیے اس حدیث پاک میں وعید ہے چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب سناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جو کے دانے دے گا اور حکم فرمائے گا کہ اس کے درمیان گرہ لگاؤ اور وہ گرہ نہیں لگا سکے گا یعنی اس کو اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس کو اپنے قصور اس کے سامنے کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا حکم فرمائے گا اور وہ یہ نہیں کر سکے گا آجز ہو جائے گا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے قیامت کے دن آگ کے پہاڑ اس کے سامنے کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کو ناپو اور تولو اور وہ ناپ تول نہیں سکے گا اسے عاجز کرنے کے لیے ایسا حکم دیا جائے گا تو جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا جو کام ممکن نہیں ہے تو محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک میں سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ایک تو جھوٹ بولنا ویسے ہی ناجائز ہے جھوٹ بولنا ایک حرام کام ہے اور آقا علیہ الصلاۃ السلام نے اس سے منع فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں روکا ہے ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے بلکہ کسی بھی دین میں جھوٹ کی اچھائی بیان نہیں کی گئی بلکہ ہر جگہ جھوٹ کی برائی ہی بیان کی گئی ہے تمام ادیاان میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے اور خواب کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ ایک اور کبھی بات ہے بری بات ہے کہ آقا علیہ السلاۃ وسلام کی حدیث پاس جو آپ نے سنی اس کا مستاق بن سکتا ہے تو کبھی بھی جب خواب بیان کریں ذہن پر زور دینے کے بعد کوشش کر کے صحیح اور سچا خواب بیان کیا جائے چاہے آپ مدنی چینل کے اس سلسلے کے لیے اپنا خواب ریکارڈ کروا رہے ہوں یا ویسے ہی کسی عالم دین سے ویسے ہی کسی معبر سے آپ تعبیر پوچھ رہے ہوں یا اپنے اچھے دوست کو خواب بیان کر رہے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو کبھی بھی جھوٹا خواب نہ بیان کیا جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خواب کے اندر ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ چیز بیان کروں گا تو مجھے اس کی بری تعبیر ملے گی تو وہ ذرا سے اس کو مختلف کر کے اسے بدل کر ذرا خواب کو خوبصورت بنا کر بیان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب اچھی تعبیر مل جائے گی تو اولن تو اس نے جو یہ غلط کام کیا خواب کو بدل کر سنایا یہ ناجائز اور حرام جھوٹ بولا اور یہ ہمارا ایک زحم ہے یہ ہمارا ایک وہم اور گمان ہے کہ ایسا کرنے سے تعبیر بدل جائے گی تعبیر تو اپنی جگہ ہی رہے گی البتہ جھوٹ بولنے کا ببال اس کے سر پر آئے گا تو اس حدیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواب جھوٹے خواب سنانے والے کے لیے قیامت کے دن کی یہ وعید ہے قیامت کے دن اسے دو جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اللہ تبارک کا و تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے اور ہر ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے محترا پیارے اسلامی بھائیوں خواب کے حوالے سے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیارے نکات بیان کیے ہیں جن میں سے چند آج آپ کے سامنے اش کرتا ہوں ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیجئے یاد رکھیے اسے لکھ لیجئے انشاءاللہ شاء مفید ہوں گے یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کون سے خواب سچے ہیں اور کون سے خواب جھوٹے ہیں اکثر یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا اور ہر خواب دیکھنے والا سوچتا ہے کہ آیا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا تو علامہ اب سیرین رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے خواب کے جھوٹے اور سچے ہونے کے حوالے سے ایک علامت بیان کی ہے وہ علامت نوٹ کر لیجئے کہ جو خواب سیدھی کروٹ پر لیٹ کر آپ سوئے اور جو خواب دیکھا عموماً وہ خواب سچا ہوتا ہے دائیں کروٹ پر سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر جو لیٹ کر خواب دیکھا جائے عموماً وہ سچا ہوتا ہے اور جو خواب الٹی کروٹ پر یا سیدھے لیٹ کر دیکھا تو کبھی وہ سچا ہوتا ہے اور کبھی سچا نہیں ہوتا الٹی کروٹ پر یا سیدھے لیٹ کر جو خواب دیکھا جائے کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی سچا نہیں ہوتا اور جو خواب الٹے لیٹ کر دیکھا جائے پیٹ کے بل لیٹ کر دیکھا جائے تو وہ ادغاس الاحلام ہے یعنی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اب جو یہ کہا گیا کہ سیدھے ہاتھ پر لیٹ کر دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں سچے اور جھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہے سچے اور جھوٹے ہونے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پر لیٹ کر دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر ہوگی اور الٹے ہاتھ پر لیٹ کر دیکھے جانے والے خواب کی کبھی تعبیر ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی اور الٹے لیٹ کر یعنی پیٹ کے بل لیٹ کر دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی عموماً ایک تو یہ نشانی بیان کی اور ایک اور علامہ جن جو خواب کی تعبیر کے بارے میں ایک مشہور عالم ہیں معبر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو خواب گہری نیند کی حالت میں دیکھا جائے عموماً وہ صحیح ہوتا ہے بعض اوقات آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں ابھی وہ نیند پختہ نہیں ہوتی اور کوئی منظر آپ کو نظر آتا ہے عموماً اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی گہری نیند جب سو جائے آدمی تو اس وقت جو خواب دیکھے جائیں عموماً وہ زیادہ درست ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں ایک اور نقطہ جو خواب کی تعبیر کے حوالے سے اور یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ نے تعبیر تو بیان کر دی مگر اس کی تعبیر ظاہر کب ہوگی ایسا ہوگا کب مثلاً بیان کیا گیا کہ رزق میں برکت ہوگی فراخ دستی ہوگی حالات اچھے ہوں گے تو کب اچھے ہوں گے پانچ سال دس سال تعبیر بیان کیے ہوئے گزر چکے ہیں ہم اتنا عرصہ ہو چکا ہم یہ خواب پانچ سے دس مرتبہ دیکھ چکے ہیں ابھی تک تعبیر ظاہر نہیں ہوئی اور جس سے بھی پوچھتے ہیں تعبیر تو یہی بیان کی جاتی ہے مگر ظاہر نہیں ہوتی تو خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک علامت بیان کی جاتی ہے چنانچہ علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خواب صبح کے جتنا قریب ہوگا اس کی تعبیر اتنی ہی جلد ظاہر ہوگی مثلا فجر کی نماز کے بعد جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر عموماً ایک مہینے میں ظاہر ہو جاتی ہے اور فجر کے بعد جتنا دن میں دیکھا جائے اس کی تعبیر اتنی ہی جلد ظاہر ہوتی ہے عشاء کے فوراً بعد جو خواب دیکھے جائیں اس کی تعبیر 20 سال میں ظاہر ہوتی ہے عشاء کے فوراً بعد یعنی رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھے گئے اس کی تعبیر 20 سال میں ظاہر ہوتی ہے اور فجر کے قریب قریب جتنا قریب قریب جاتے جائیں گے اتنی تعبیر ظاہر ہونے کا ڈیوریشن کم ہوتا چلا جائے گا فجر کے بعد ایک مہینہ فجر سے پہلے اگر مثلاً سمجھ لیں چھ مہینے تو فجر شروع ہونے کا بھی وقت ہوا نہیں ہے کچھ قریب ہے مثلاً چار پانچ بج رہے ہیں چار بج رہے ہیں ساڑھے تین بج رہے ہیں تو ایک سال دو سال جیسے جیسے رات, پیچھے رات کا آپ ابتدائی حصے کی طرف آئیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی آدھی رات کو اگر خواب دیکھا جائے این درمیانی رات ہے تو اب چونکہ پوری رات جو خواب کی پوری رات یعنی اگر جو خواب رات کے ابتدائی حصے میں دیکھا جائے اس کی تعبیر بیس سال میں ظاہر ہوتی ہے تو اگر آدھی رات میں کوئی خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دس سال میں ظاہر ہوگی بیس سال خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کی یہ آخری حد ہے اور علماء معبرین فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اکیسویں سال میں ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ حضرت یوسف علی نبینہ علیہ صلاحت السلام کے خواب کی تعبیر بیسویں سال میں ظاہر ہوئی اور یہ خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کا آخری سال ہے یہ وہ چند گفتگو تھی چند باتیں تھیں جو خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے اب آئیے باقاعدہ اپنے کالز کا آغاز کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں ریکارڈ کروائی وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا تعبیر آج بیان کی جائے گی تو پہلی کال سنوا دیجیے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی سر میں سعودی عربیہ جو بات کر رہے ہیں جی میرا نام محمد اساق کے سر سر میں رات کو سویا ہوا تھا تو میرے کو خواب آیا کہ کتا جو ہے نا میرے کو کاٹتا ہے یہ دو دفعہ میرے ساتھ اچانک ہوا ہے ایسا دو مرتبہ آپ کو یہ خواب آیا کہ کتے نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اسے کتے نے دانتوں سے کاٹا تو یہ تکلیف ملامت سینے کی تنگی اور دشمن کی طرف سے مشقت لاحق ہونے پر دلالت کرتی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اسے کتے نے کاٹا ہے تو اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اسے کوئی پریشانی آ سکتی ہے سینے میں وہ اپنے بوجھ محسوس کرے گا تنگی محسوس کرے گا یعنی مزہ طبیعت کے اندر اس کے مزہ ختم ہو جائے گا اور دشمن کی طرف سے اسے مشقت لاحق ہوگی اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا اور تکلیف اور ملامت اس چیز کی دلیل ہے لیکن یقینی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ خواب دیکھ لیا تو یہ برائی آپ تک پہنچ کر ہی رہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بارہا بیان کیا جاتا ہے کہ علم, علم تعبیر یہ ضنی ہے ایسا ہونا یقینی نہیں ہے بیان اس لیے کیا گیا کہ آپ اس سے بچنے کی تدبیر کریں اور خود ہم کیا تدبیر کریں گے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دیں گے تو ان شاء کرم ہوگا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے مال اسباب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں ان شاء اللہ برائی پہنچنے سے محفوظ رہیں گے آیت الکرسی کا خصوصیت کے ساتھ آپ ویٹ کریں اور سینے کی تنگی کی جو بات آئی سینے کی تنگی کیا ہوتی ہے مطلب یہ کہ آدمی ملنا پسند نہیں کرتا زیادہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا کوئی نیا کاروبار شروع کر رہا ہے تو فوراً ہمت نہیں پکڑتا اس کو اپنے سینے ایک یوں سمجھے کہ محدود ہو جائے گا کہ بس میں اتنا کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا فلاں فلاں شخص سے میں ملوں گا اس اس سے میں نہیں ملوں گا یہ کہلاتی ہے سینے کی تنگی سینے کی تنگی کی یہ کچھ علامتیں ہیں یعنی آدمی زیادہ لوگوں سے ملنا پسند نہ کرے اور کوئی نیا کام شروع نہ کرے نیکیوں کے اندر آگے نہ بڑھے ترقی والی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے اگر اس قسم کی علامتیں ہوں اور سینے میں بوجھ محسوس کرے اپنے دل پر بوجھ محسوس کریں یہ سینے کی تنگی کی علامتیں ہیں اور اس کو دور کرنے کا طریقہ آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ علم نشرح کی تلاوت کیجئے علم نشرح لک صدرک و وضعنا ان کا یہ پوری سورہ علم نشرح سورہ ان بھی سے کہتے ہیں اس سورت کی تلاوت کر کر اپنے سینے پر دم کیجئے پانی پر دم کر کے اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے انشاءاللہ شاء اللہ جل فائدہ ہوگا اب آپ پوچھیں گے کتنی مرتبہ تو ایک مرتبہ بھی اگر روزانہ کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تین مرتبہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور سات مرتبہ یہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مثلا آپ اپنے دوستوں میں جا رہے ہیں یہ صرف اسحاق بھائی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہو کہ کانفیڈینس کی کمی محسوس ہوتی ہو ایسا لگتا ہو کہ میں زیادہ لوگوں سے مل نہیں سکتا اپنے باس کے پاس یا جب اپنے افسر کے پاس جاتا ہوں تو میں اس سے بات نہیں کر سکتا کانفیڈنس کی کمی محسوس ہوتی ہے تو سورہ انشراح پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں انشاءاللہ اللہ آپ اپنی طبیعت میں ایک انقلاب اور ایک اچھائی محسوس کریں گے انشاءاللہ شاء تو سورہ علم نشرہ پڑھ کر سینے پر دم کریں پانی پر دم کریں انشاءاللہ اس کا استعمال کریں فائدہ ہوگا اور چونکہ دشمن کی طرف سے مشقت لاحق ہونے کی بھی, آ... بھی کی طرف سے اشارہ ہے دشمن کی طرف سے مشقت لاحق ہونے کا آپ کو اشارہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ آیت الکرسی کا وٹ کریں انشاءاللہ شاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا عرب شریف میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام ایک ملک میں نہیں پانچ دس ملکوں میں نہیں بلکہ بہتر سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے تو آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں اور ہفتہ وار اجتماع میں مانگی جانے والی دعا اور ذکر میں شامل ہوں خصوصیت کے ساتھ ان شاء اللہ ضرور کرم ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی میرے نام موسن علی ہے میں سویا ہوا تھا تو ایسا لگا کہ کوئی آدمی میرے اوپر بیٹھ کے گردن اس کے بعد میں آنکھی اور میں خوف زدہ ہو گیا کہ اس کا کیا, کیا اور مجھے اس طرح بہت جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں سوتے محسن بھائی عرب شریف سے آپ نے یہ محسوس کیا خواب میں کہ آپ کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور گردن دبا رہا ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور ظاہر ہے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہوں گے اور یہ ایک فطرتی عمل ہے ایک فطری عمل ہے کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آدمی پر خوف کی کیفیت ہوتی ہے بہرحال آپ نے اس کی تعبیر پوچھی ہے کہ گردن کوئی شخص آپ کی دبا رہا ہے کوئی دشمنی کر رہا ہے اس کی تعبیر کیا ہے ضرور ان تعبیر بیان کرتے ہیں علماء محبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ گردن جو ہے خواب میں گردن کا دبانا خواب میں گردن دیکھنا اس کی تعبیر گردن کو دوست کاروباری پارٹنر اور اگر آپ سیٹ ہیں تو آپ کا ملازم عزیز اس کی طرف اشارہ ہے گردن علم تعبیر کے حوالے سے یا تو دوست یا پارٹنر یا دکان پر یا فیکٹری میں ملازمت کرنے والا ملازم اس کی طرف اشارہ ہے یعنی گردن میں کوئی بھی معاملہ اگر ہوتا ہے تو سمجھیں کہ یہ گردن جو ہے وہ پارٹنر ہے اگر آپ شراکت کرتے ہیں اگر آپ کا ملازم ہے تو ملازم اور اگر آپ خود ملازم ہیں تو آپ کا جو قریبی دوست ہے گردن سے وہ مراد ہے مطلب کیا ہوا اس تعبیر کا خلاصہ اور مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دوست کو آپ کے پارٹنر کو یا آپ کے ملازم کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اس کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے دوست آپ کے پارٹنر یا آپ کے ملازم کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے دونوں باتوں کا امکان ہے ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کیونکہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گردن دبا رہا ہے ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے مگر ہم اس کے حل کی طرف جاتے ہیں ایسی تعبیر بیان کرنے کا مقصد ہرگز صاحب خواب کو خوف زدہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا حل تلاش کر کے اسے آسانی کی طرف لانا ہوتا ہے تو اس کے حل کی طرف آتے ہیں حل یہی ہے کہ آپ اپنا بھی صدقہ دیجیے اور آپ کا جو دوست ہے اگر تو اس کا بھی صدقہ دیجیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا خواب دیکھا ہے تو تم صدقہ دو یہ ہماری ایک چیز بڑی رائج ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھا اور برا خواب دیکھا تو میں صبح اٹھ کے اس کے پاس جاؤں گا کہوں گا کہ میں نے کل رات کو آپ کے بارے میں ایسا ایسا دیکھا ہے آپ صدقہ دے دیں تو اس پر صدقہ دینا واجب نہیں ہے ویسے بھی خواب میں اگر ایسی چیز دیکھیں تو صدقہ واجب نہیں ہوتا ہاں البتہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو اگر کوئی آنے والی بلا ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل آنے سے پہلے ٹل جائے گی تو آپ اپنا اپنے دوست کا صدقہ دے دی دیں ان شاء وہ دور ہو جائے گا بلا جو آنے والی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ اور آپ کا قریبی دوست یا آپ اور آپ کا پارٹنر یا آپ اور آپ کے ملازمین آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی قافلے میں سفر کر کر دعا مانگیں انشاءاللہ عزوجل سفر کی حالت میں مانگی جانے والی دعا کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ آنے والی مصیبت بلا اور پریشانی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی اور بھلائیاں اور خیر نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کی اگر برائیاں ہیں تو وہ ہم سے دور فرما دیں انشاءاللہ یہ دو تین باتیں اگر آپ نوٹ کر لیں گے یاد رکھ لیں گے اور عمل کریں گے تو اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اگلی کال سنائیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سر میں یہاں سعودی عرب مکس سے بات کر رہا ہوں نام میرا عبد ہے مجھے رات کبھی کبھار آ جاتے ہیں خواب کے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور کبھی کبھار میں نیچے گر جاتا ہوں کبھی اڑ جاتا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے بہت زیادہ پریشان ہوں آپ کو یہ اس کا حل بتائیں کیونکہ ہم مدنی چینل ابھی دیکھ رہے ہیں عبد الرشید بھائی مکت المکرمہ سے آپ نے ہمیں کال کی اور اپنا خواب بیان کیا آسمان میں اڑنا اڑنا اور پھر نیچے گر جانا اور پھر اڑنا یہ آپ کا خواب ہے اور آپ اس حوالے سے کچھ پریشان بھی ہے تو اس کی تعبیر ظاہر آپ جاننا چاہتے ہیں ہوا میں اڑنے کی مختلف تعبیریں ہیں. مختلف تعبیر علماء نے بیان کی ہیں مگر آپ کے خواب کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اڑ رہے ہیں پھر دیکھا کہ نیچے گر گئے اگر صرف کسی کا خواب یہ ہو کہ وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے تو یہ سفر کی دلیل ہے کہ اسے سفر درپیش ہوگا مگر اڑنا اور پھر نیچے گرنا اور پھر اڑنا اس کی تعبیر ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتی لیکن اس کا آخر اچھا ہے اڑنا یہ صحت کی علامت ہے اور آپ نے دیکھا کہ پھر نیچے گر گئے تو بیماری آئے گی اور بہت سخت بیماری آ سکتی ہے آئے گی نہیں آ سکتی ہے امکان ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوبارہ اڑیں تو بیمار ہونے کے بعد دوبارہ صحت ملنے کی طرف دلیل ہے یعنی اگر آپ اس وقت صحت یاب ہیں آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بیماری آئے اور بہت سخت بیماری آئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اچھی صحت نصیب ہو جائے گی ان شاء اللہ زو ہماری آپ کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی بیماری کو آنے سے پہلے ہی آپ سے دور فرما دے اور آپ کو مکمل صحت کاملہ نصیب فرمائے اور آپ صحت یاب ہی رہیں ہماری بھی آپ کے لیے دعا ہے آپ بھی یہی دعا کریں کہ مولا کریم آنے والی بیماری کو آنے سے پہلے ہی دور فرما دے یہ دعا کرتے رہیں گے تو چونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے انشاءاللہ شاء کرم ہوگا اور دعا کی برکت سے بیماری نہیں آئے گی اور اگر بلفرض بیماری آ جاتی ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو صبر کیجیے انشاءاللہ شاء اس کا بھی اضر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوقات اپنے بندے کو بیمار کرتا ہے بیمار فرماتا ہے اور اس بیماری کے بدلے میں اس کے روزانہ کئی بڑے بڑے گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور جب اس کی بیماری ختم ہوتی ہے تو وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں یہ احادیث کا یہ مفہوم ہے تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں مولا ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بغیر بیماری کے بغیر آزمائشوں کے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کی ویسے ہی مغفرت فرما دے تو آپ بھی دعا کریں ان شاء بیماری آنے والی ہوگی تو آنے سے پہلے ہی دور ہو جائے گی اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا جی میں خواجہ احمد بول رہا ہوں مدینہ منورت ہے جی میں نے خواب نے جی اپنا درد جین سفید دیکھی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواجہ احمد بھائی آپ نے پہلے اس سے پہلے کال تھی مکہ مکرمہ سے اس کے بعد مدینہ منورہ سے اور اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں رات کے دس بجے اور کچھ اوپر وقت بیس بائیس منٹ ہو چکا ہے اور خاص یہ جو اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ بجے جو سلسلہ کیا جاتا ہے خاص اس کی وجہ یہی ہے کہ عرب ممالک عرب امارات عرب شریف اور یورپین کنٹریز جہاں پر اس وقت رات کے آٹھ نو بج رہے ہیں تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ سلسلہ اس وقت لائیو نشر کیا جاتا ہے براہ راست نشر کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے اور بدھ کے روز یعنی آئندہ آنے والے دن میں انشاءاللہ اللہ پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے دوبارہ خوابوں کی تعبیر براہ راست جس میں پاکستانی کالز کے جوابات کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ شاء خواجہ احمد بھائی مدینہ منورہ سے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے تو داڑھی کے سفیدی دیکھنا سفید داڑھی کی دیکھنے کی بھی مختلف تعبیریں ہیں سفید داڑھی بزرگی کی علامت بھی ہے سفید داڑھی موت کا قاصد بھی ہے اور سفید داڑھی عزت کی علامت بھی ہے اور پوری داڑھی کا سفید ہو جانا اس کی تعبیر مناسب بیان نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ پوری داڑھی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی سفید ہو گئی تو قوت میں کمی اور مالی نقصان پر دلالت یہ خواب جو ہے وہ دلالت کرتا ہے قوت میں کمی اور مالی نقصان یعنی ایک تو جان, ایک تو جان کا معاملہ ہے کہ جان ڈھل جائے گی نقصان ہوگا قوت کم ہو جائے گی جوانی کمزور پڑ جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ مالی طور پر بھی نقصان ہو سکتا ہے مگر وہی میٹ کروں گا کہ یقین ہی نہیں ہے آپ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کی اگر کوئی بھلائی ہو جو میں نہیں بیان کر سکا اگر وہ بھلائی ہے تو مجھے عطا فرما اور اگر برائیاں ہیں جیسا کہ بیان کی گئیں ناپسندیدہ باتیں ہیں جیسا کہ بیان کی گئیں تو ان کو مجھ سے دور فرما دے اس کے ساتھ ساتھ آپ مدینہ منورہ میں ہیں مدینہ منورہ میں سرکار علیہ صلاح والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ علیہ صلاحت والس کے قدموں میں حاضر ہو کر وہاں دعا کیجیے اور عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے وسیلے سے دعا کیجیے اور یا رسول اللہ عضر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یہ صدایں بلند کریں انشاءاللہ آپ سرکار کے قدموں کے بہت قریب ہے ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ وجل برائی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی آپ تو مدینہ منورہ میں ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں بلکہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی ترقیوں کے لیے خوب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پیارے چینل کو اس پیاری تحریک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ترقیہ نصیب فرمائے تو آپ کے پاس الحمد حل بہت قریب ہے قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اس در پر حاضر ہو جاؤ کیونکہ اس در میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس در پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہاں وہ جانوں پر ظلم کرنے والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ دعاؤں کی قبولیت اس در پر ہوتی ہے اور یہ در آپ کے بہت قریب ہے تو آپ دعا کریں انشاء اللہ ضرور دعا قبول ہوگی اور سرکار کا کرم ہوگا ان شاء اللہ آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سعودیہ عرب ارب شریف سے ریاض سے بات کر رہا ہوں عبدالستار اتاری تقریباً تین چار سال سے میں ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا اگر پیدل بھی چل رہا ہوں تو ادھر سے جانا وہ اڑتا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں اس خواب کی طویل بتا دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالستار عرب شریف کہ ایک شہر سے آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا بھی خواب ایسا ہی ہے جیسا کہ پچھلے سے پچھلا خواب تھا اڑنے کے حوالے سے مگر تعبیر مختلف ہے علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں اڑنا اور ایسا اڑنا جیسا آپ نے بیان کیا کہ پیدل چل رہے ہیں اڑتے اڑتے پیدل چلتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پروں کے ذریعے اڑنا اور ایک ہے کہ اڑتے اڑتے ہوا میں پیدل چلنا اس کی تعبیر اس کی تعبیر کے حوالے سے علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تمنائیں اور زیادہ آرزو رکھنے والے شخص کو ایسا خواب آتا ہے عموماً ایسا خواب اس شخص کو آتا ہے کہ جس کے دل میں تمنائیں زیادہ ہوں آرزوئیں زیادہ ہوں وہ زیادہ سوچتا ہو تو ایسے شخص کو یہ خواب آتا ہے تو اگر آپ کے دل میں تمنائیں اور آرزوئیں نیک ہیں تو تو بہت اچھا ہے لیکن عموماً جو تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں وہ دنیا بھی ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی خاص نتیجہ اخروی طور پر نہیں ہوتا اگر ایسی تمنائیں اور آرزو ہیں تو انہیں کم کرنے کی انہیں ان سے بچنے کی کوشش کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باقاعدہ آپ نے ایک نقش بنایا اور اس نقش میں ایک باکس بنانے کے بعد اس میں مختلف نقطے آپ نے بنائے اور پھر ایک لکیر کھینچی جو اس باکس سے باہر جا رہی تھی ایک باکس بنائے اور باکس میں نقطے اور اس باکس کے درمیان سے ایک لکیر کھینچی جو باکس کے باہر جا رہی تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو باکس ہے یہ نہیں فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ سمجھانے کے لیے عرص کر رہا ہوں کہ یہ جو باکس ہے یہ انسان کی زندگی ہے اور یہ جو نقطے ہیں جو اس باکس کے اندر ہیں یہ ایسے مشاغل ہیں ایسی مصروفیات ہیں جس میں انسان گھرا ہوا ہے اور یہ جو لکیر ہے جو باکس سے باہر جا رہی ہے ڈبے سے باہر جا رہی ہے یہ انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں یعنی انسان مشکلات میں اور مشغولیت میں گھرا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے مگر اس کی تمنائیں باقی رہتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی یعنی اس کی تمنایں اور آرزویں اس کی زندگی سے باہر ہیں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے اپنے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کی تو بہرحال یہ ایک انسان کے ساتھ ایک, ایک معاملہ ہے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی دنیاوی طور پر کوئی ایسی آرزوئیں اور تمنا نہیں ہیں ایک عمومی ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کہ عموماً ایسی تمنایں اور آرزو ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے ایک گھر کے بعد دوسرا گھر اور دوسرے گھر کے بعد تیسرا گھر ایک دکان کے بعد فیکٹری اور فیکٹری کے بعد بڑا کارخانہ اور اس کے بعد اور بڑا کاروبار اور اس کے بعد اور مزید برانچز یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے امیر سے امیر ترین آدمی بھی دنیا کا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اور مزید مال حاصل کر لوں اور اور آگے بڑھ جاؤں اور جو غریب سے غریب ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے جب فلاں ضرورت پوری ہو جاتی ہے اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور یہ والی ضرورت پوری ہو جائے اب یہ ہو جائے اب یہ ہو جائے یعنی یہ آرزوؤں اور تمناؤں کا سلسلہ ایسا لگتا ہے کہ لام متنائی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے تو بارہ جو خواب کے حوالے سے آپ نے اپنا خواب ریکارڈ کروایا ہوا میں پیدل چلنا اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ زیادہ آرزوئیں اور تمنا رکھنے والے شخص کو ایسا خواب آتا ہے تو اگر وہ تمنا اور آرزوائیں اخرا بھی ہے تو بہت اچھا اور اگر دنیا بھی ہے تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخرت و فکر مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ضب آخرت اور فکر مدینہ نصیب ہوگی آخرت کی فکر نصیب ہوگی خوف خدا اور اس کے رسول کا جذبہ ملے گا ایک نیک اور ایک اچھا ماحول انسان کو بہت اچھا بنا دیتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کی گیدرنگ اچھے اجتماعات اور اچھے لوگ یہ انسان کو بہت اچھا بنا دیتے ہیں آپ خود محسوس کریں مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کریں کہ آپ ہر شخص اپنے انداز گفتگو پر غور کرے عموماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسا انداز جیسی گفتگو آپ کے گرد و پیش کے لوگ کرتے ہوں گے عموماً ویسی ہی گفتگو آپ اپنے اندر بھی محسوس کریں گے مثلاً ایک شخص مارکیٹ میں ہے تو مارکیٹ میں جیسی بازاری لینگویج بولی جاتی ہے عموماً یہ میں قاعدہ کلیہ بیان نہیں کر رہا ایک عمومی گفتگو کر رہا ہوں تو اس کی لینگویج اور اس کی گفتگو کا انداز بھی ویسا ہوگا اور ایک شخص جو اچھے ماحول میں ہے نیک ماحول میں ہے تو اس کی گفتگو کا انداز آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی پیارا ہوگا ایک وہ ہے کہ جو پڑھے لکھوں کی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے اور ویل well ایجوکیٹڈ لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز اور ہوگا اور ایک جو نچلے طبقے میں جو اپنی زبان سے گالیاں نکالتے ہیں گالیاں بکتے ہیں اور فہش کلامی کرتے ہیں تو اکیلے میں جب دو افراد ملیں گے اور کسی اور سے ملے گا تب بھی اس کی زبان پر گالیاں ہوں گی کیونکہ اس کا ماحول ایسا ہے اس کے زبان سے گالیاں نکلتی ہیں سارا دن وہ گالیاں سنتا ہے تو نیک ماحول میں رہنے سے انسان کے اپنے اندر وہ اثرات آتے ہیں پھول کی خوشبو جو ہے وہ اسے محسوس ہوتی ہے اور جس قسم کے لوگوں میں رہتا ہے اس کا انداز گفتگو اس کا بیان کا انداز اس کے رہنے سہنے کا انداز اس کے بات چیت کرنے کا انداز بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے یہ دیکھا گیا ہے تو آپ مدری ماحول سے وابستہ رہیں ان شاء و رضا وہ جو آرزو ہیں اور تمنا ہیں وہ نیکی نیک آرزو اور نیک تمناؤں میں بدل جائیں اب نیک آرزو اور نیک تمنا کیا ہے کہ میرا آخری وقت مدینہ میں ہو جنت البقی مجھے نصیب ہو اقا علیہ سلاط کے قدموں میں میرا دم نکلے یہ بھی تمنا اور آرزو ہیں مگر اچھی آرزو ہیں اچھی تمنایں ہیں اکا لہ سلاط کے قدموں کے قریب جنت البقیع میں جگہ ملے قیامت کے دن اکالصلاۃ والسلام کا قرب نصیب ہو آپ کی شفاط نصیب ہو جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس اتہ ہو یہ, یہ بھی خواہشات ہیں مگر اچھی خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوں اور تمناؤں کو ایسا کر دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد سمے جو ہے بمبئی سے بات کر رہے ہیں میرا نام اسلم خان ہے میں خواب میں ہمیشہ جو ہے مچھلی دیکھتے رہتا ہوں اور کبھی کبھی میں سانپ دیکھتے رہتا ہوں مچھلی دیکھنا اور سانپ سانپ کے بارے میں تو میں پہلے ہی یش کر دوں کہ سانپ دیکھنا دشمن کی علامت ہے جو کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے مچھلی مچھلی کا خواب میں دیکھنا اس کی مختلف تعبیریں ہیں چھوٹی مچھلی کی الگ چھوٹی مچھلی کی الگ تعبیر ہے بڑی مچھلی کی الگ تعبیر ہے بڑی مچھلی کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ مفت کا مال ہاتھ آئے گا جو شخص دیکھتا ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں اس کو نظر آتی ہیں تو مفت کا مال یعنی بغیر محنت کے مال اس کے ہاتھ آئے گا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھنا یہ غم اور حزن یعنی غم حزن غم کوئی ہی کہتے ہیں اسے غم پہنچے گا اور چھوٹی اور بڑی مچھلیاں جمع ہیں ایسا دیکھا خواب میں کہ چھوٹی اور بڑی مچھلیاں جمع ہیں تو یہ بھی حصول مال کی دلیل ہے بڑی مچھلیاں چھوٹیوں پر غالب ہیں اور مال کی دلیل ہے لیکن مفت کا مال ہاتھ آنا اگر آپ نے بڑی بڑی مچھلیاں دیکھیے اور تعبیر یہ بنتی ہے کہ مفت کا مال ہاتھ آئے گا تو غور کر لیجئے کہ کہیں وہ مفت کا مال آنے والا حاصل ہونے والا مال وہ کسی شخص حق تلفی کر کر تو نہیں آ رہا مثلا رشوت رشوت کے ذریعے جو مال آتا ہے وہ مفت کا ہی ہوتا ہے مگر اس کی حق تلفی ہے اور رشوت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو رشوت کے ذریعے جو مال آتا ہے وہ مال تو مفت کا ہے لیکن حرام ہے سود کے ذریعے جو مال آتا ہے وہ بھی مفت کا مال محسوس ہوتا ہے مگر حرام ہے اور ایسا آنے والا مال زیادہ رہتا نہیں ہے بلکہ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے جیسا آتا ہے ویسا ہی جاتا ہے اور اپنا وبال چھوڑ جاتا ہے قیامت کے دن ایسا مال اس پر عذاب بن کر مسلط ہو جائے گا جو اس نے حرام طریقوں سے کمایا تو یاد رکھیے محتراوں پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گا اگر وہ حرام ذریعے اختیار نہیں کرتا تو وہی مال اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقے سے عطا فرما دے گا اور اگر وہ حرام ذریعہ اختیار کرتا ہے تو مال تو اس تک پہنچ گیا مگر اس حرام طریقے کا وبال اس کے سر پر رہ گیا تو اگر خدا نہ نخواستہ اللہ نہ کرے آپ سود یا رشوت یا کسی بھی ناجائز طور پر مال کمانے کا اگر معاملہ ہے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے بات ہے تو آپ میری یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو مال آپ کے نصیب میں ہے وہ ضرور آپ تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ حرام ذریعہ چھوڑ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کا حصہ حلال طریقے سے عطا فرمائے گا کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے اللہ تبارک کا بعالی کسی جان کو بھوکا نہیں رکھتا اسے ضائع نہیں کرتا بھوک کی وجہ سے مال کی کمی کی وجہ سے رزق کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے پھر اس کے باوجود حرام کمانا صرف آسائشوں کے لیے یہ وقتی آسائشیں ہیں اس کا وبال بہت زیادہ ہے محترم پیارے اسلامی بھائیوں آپ مدنی چینل پر مختلف اوقات میں اس حوالے سے بیانات سنتے رہتے ہوں گے امیر اہل سنت بارہا مدنی مذاکروں میں اور نگران شعرا کے اس حوالے سے بڑے تفصیلی بیانات سود کی مذمت اور رشوت کی مذمت پر مکالمے اور بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے مگر صرف سننا حل نہیں ہے عمل کرنا ضروری ہے برائی کو چھوڑنا یہ ضروری ہے اور اچھائی اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اسلم بھائی اگر مفت کا مال ہاتھ آنے والا معاملہ ہے اگر حرام طریقے سے کاروبار کا کوئی معاملہ ہے تو اسے چھوڑ دیجئے ان جو مال آپ کے نصیب میں ہے وہ حلال طریقے سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ شاء آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں عمران مظفر بات کر رہا ہوں بار سلونا سے سر مجھے خواب آیا کہ آسمان پہ نا اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں میں دیکھتا ہوں تو میں کسی کو بتانے لگتا ہوں تو وہ نام نہ مٹ جاتا ہے نور کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نام تو بعد میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سامنے جو نام لکھا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے جی عمران مدثر بھائی اسپین سے آپ نے ہمیں کال کی اور جو آپ نے خواب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام آسمان پر نور سے لکھا ہے مگر وہ مٹ جاتا ہے اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی زیارت اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی تعبیر تو باقاعدہ نہ مل سکی مگر اس خواب کے حوالے سے میں چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالی موجود ہے اور مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے مجھے یہ خواب جب میں نے پورا تفصیل سے سنا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید شاید یقینی نہیں ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کانسیپٹ شاید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے یا اللہ تعالی اوپر موجود ہے اس قسم کا ہو سکتا ہے کانسیپٹ ہو یا ان کا نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں سے یہ سنا گیا ہے ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسا گمان رکھنا یہ انتہائی غلط ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے مگر آسمان پر موجود نہیں ہے یہ بات مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہی ہے یہ کہنا غلط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے عموما یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے تو جو بھی ظلم کر لے اوپر والا ضرور تو اس سے بدلہ لے گا تو اس قسم کے جملوں کو علماء نے کفریہ جملوں میں شامل کیا ہے تو اللہ رب العزت موجود ہے مگر وہ مکان سے پاک ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ تمام مکانات جہتیں ہیں تو مکان اور جہت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور مکان ثابت نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذات باری تعالی اور صفات باری تعلیٰ کے متعلق علم سیکھنے اور اپنی زبان کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی زبردست تصنیف اور آپ کی بہترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب زخیم کتاب ہے موٹی کتاب ہے اور اس میں آپ نے آپ دامت برکات مل نے بہت ہی پیارے مدنی پھول جمع فرمائے ہیں خصوصاً اس زمانے میں بولے جانے والے ایسے جملے کہ جو ہم بے دھڑک بول دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آیا اس میں سے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے کیا کفر ہے اور کیا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس سے پتہ بھی نہیں چلتا اس کتاب کے اندر وہ جملے آپ نے جمع فرمائے اور بیان کیا کہ اس کا حکم کیا ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اس کتاب کو آپ خرید بھی سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کے علاوہ مدنی چینل کی ویب سائٹ ڈبلو اسلامی سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے آئیے اگلی کال سنتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں حمزہ بات کر رہا ہوں اسپین بارسلونا سے تو میری امی جان کو خواب آیا کہ ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ مجھے کاٹنے لگتا ہے تو کوشش کرتا ہے لیکن میں بچ امی ہیں بچ جاتی ہوں تو تیسرے دن مجھے خواب آتا ہے کہ ایک چڑیا ہوتی ہے اس نے ہاتھ پہ کاٹا ہے مجھے اس کی تبدیل میں پوچھنا چاہتا ہوں جی حمزہ بھائی آپ نے بھی اسپین بارسلونا سے کال کیا اور ایک اپنی امی کا خواب بیان کیا اور ایک اپنا خواب بیان کیا ہے کتے کا کاٹنا اور آپ کے ہاتھ پہ چڑیا نے کاٹا چڑیا عموماً کاٹتی تو نہیں ہے مگر خواب ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہو بہرحال دونوں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک جملہ جو مجھے ملا وہ یہ کہ جو شخص دیکھے کہ کسی جانور یا پرندے نے اسے کاٹا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے کتے کے کاٹنے کے حوالے سے تو پہلے بھی بیان ہوا کہ وہ سینے کی تنگی اور ملامت اور دشمن کی طرف سے مشقت پہنچنے کا اندیشہ ہے مگر یہ کتے کے کاٹنے کا ہے اور یہاں آپ نے آپ کی والدہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کتے کے بچے نے کاٹا تو ظاہر ہے کہ اس سے ذرا مختلف ہوگا مگر یہ جو عبارت ہے کہ کسی جانور یا پرندے کا کاٹنا یہ خواب اچھا نہیں ہے یعنی اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے تو آپ صدقہ کر دیجئے اپنی طرف سے بھی اپنی والدہ کی طرف سے بھی اور دعا بھی کیجیے اپنے لیے بھی اپنی والدہ کے لیے بھی اور ان شاء اللہ اس خواب کی برائی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گی انشاءاللہ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ زف جلد اس خواب کی برائی کو ہم سے دور فرما دے ان کرم ہوگا یہ خواب کی تعبیر اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ آدمی صدقہ کر دے نیکیوں کی طرف اپنی رغبت بڑھا دے نیکیاں بھی انسان کی طرف آنے والی بلاؤ کو روک دیتی ہیں کیونکہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ بذات خود صدقہ ہے مثلاً کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ نیکی ہے اور یہ صدقہ بھی ہے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ نیکی ہے یہ صدقہ بھی ہے تو صدہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مال ہی خرچ کرے بلکہ نیکیاں کرنا بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو صدقہ بنتی ہیں تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھا دیجیے مسلمانوں کے ساتھ اچھر سلوک کیجیے ان شاء اللہ زبل احترام مسلم کی برکت سے جو وہ بلائیں دور ہوں گی اور بلائیں قریب آنے سے روکی رہیں گی ان شاء اللہ آئیے اگلی سعودی بات کر رہا میں رات کو ایک رات کو دیکھ رہا ہوں میرا باپ جو گزر گیا ہے وہ اٹھتا ہے راستے سے وہ آتا ہے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو کر دروازے کے باہر دیکھتا ہے گھر والے لوگوں کو اور کہتا کچھ نہیں ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اندر بھی نہیں آتا اور کہتا بھی کچھ نہیں ہے مدنی چینل بہت بہت بہت اچھا کام کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو ترقی دے گا ضمیر بھائی عرب شریف جدہ سے آپ نے کال کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا خواب انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ وہ گھر کے دروازے پر آئے سفید کپڑے پہنے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں اندر بھی نہیں آتے بس کھڑے رہتے ہیں تعبیر اس کی کیا ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل کے لیے دعا کی اللہ تبارک کا تعالی مدنی چینل اور آپ کو بھی ترقیہ نصیب فرمائے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھنا والد صاحب کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھنا اگر کسی بھی صورت میں ہو بشر یہ ہے کہ عیب نہ ہو مطلب والد صاحب کو بری کنڈیشن میں نہ دیکھا جائے اچھی حالت میں دیکھا جائے تو اس کی ماشاءاللہ اچھی تعبیر ہے مطلب مگر میں یہاں پر ایک تفصیل عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کسی بھی مردہ کو جس کا انتقال ہو چکا چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی دوست ہو انتقال کے بعد اسے خواب میں دیکھا اگر آپ نے اچھی حالت میں دیکھا ایک تعبیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اچھا معاملہ فرمایا اور اس وقت وہ اچھی حالت میں اس وقت وہ اچھی حالت میں موجود ہے کیونکہ عالم برزخ میں جھوٹ ممکن نہیں ہے وہ اچھی حالت میں ہے تو حقیقت میں بھی وہ اچھی حالت میں ہی ہوگا تو ایک ضمیر بھائی ایک بات تو آپ کے لیے یہ ہوئی کہ آپ کے والد محترم چونکہ سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے اندر کوئی عیب والی بات موجود نہیں تھی تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے حکم سے ان کی مغفرت ہو گئی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ انشاء اللہ جل بلند ہوگا آپ بھی دعا کیجیے اور ایک اور خاص تعبیر علماء معبرین نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کے بعد اپنے والد صاحب کو دیکھے اور کوئی ایب کی بات نہ ہو تو صاحب خواب صاحب خواب یعنی خواب دیکھنے والا صاحب خواب کے اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اگر وہ محتاج ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یعنی ایک تو باپ زندگی میں شفیق ہے اور مرنے کے بعد اگر کوئی اپنے والد کی زیارت کرتا ہے خواب میں اچھی حالت میں اور جن دنوں خواب میں اپنے باپ کی زیارت کی ان دنوں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں کو محتاجی ہے پریشانی ہے کاروباری کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یعنی خوب اچھی اور بڑی ترقی نصیب ہوگی اور اگر یہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کے مالی حالات اچھے ہیں مگر کوئی شخص گھر سے غائب ہے کوئی بھائی بھتیجا کوئی بھی رشتے دار گھر سے غائب بھاگا ہوا ہے تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھاگا ہوا شخص دوبارہ گھر پر لوٹ آئے گا اور اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی اس تکلیف میں افاقہ ہوگا یعنی وہ تکلیف دور ہو جائے گی جسمانی تکلیف ہے تو دور ہو جائے گی روحانی تکلیف ہے تو وہ دور ہو جائے گی کوئی جناد کا معاملہ یا آصیف والا معاملہ ہوگا تو ان شاء وہ بھی دور ہو جائے گا یعنی تین باتیں بیان کی گئی بلکہ چار نمبر ایک تو یہ کہ مردہ کو اچھی حالت میں دیکھنا اچھا دوسری بات خاص والد صاحب کو خواب میں دیکھنا اگر وہ شخص محتاج ہے تو اسے ایسی جگہ سہرز کرتا ہوگا جہاں سے اس کا و گمان بھی نہیں ہوگا نمبر تین یہ کہ اگر گھر کا کوئی فرد غائب ہے تو اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ وہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا اور نمبر چار اور آخری یہ کہ گھر میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ شاء اس کی تکلیف میں افاقہ ہوگا تو مبارک ہو آپ کو آپ کا خواب ہر حوالے سے بہتر اور بہتر ہے اور ہر حوالے سے مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی مزید برکتیں نصیب فرمائیں شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کا زبان سے بھی شکر ادا کیجیے اور بل فیل یعنی اپنے اعزاد سے شکر ادا کیجیے شکرانے کے نفل ادا کیجیے شکر کے طور پر سجدہ کیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں شکر کی نیت سے سفر کریں کہ ان شکر تم لازی دن لکم شکر کریں گے تو نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا اور مدنی قافلے کی تو اپنی ہی بہار ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی نعمتوں میں ان شاء اللہ اضافہ ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بیان کیا گیا صلو علی, الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد تاریخ سوال یہ دو انڈے لائے ہیں سے تو وہ انڈے جب توڑے گئے نا تو اس میں چھوٹا تھا ایک انڈے میں بچہ تھا اور وہ بڑا ہوتا ہوتا ایک کالی بھینس بڑ گیا اب جو ہے نا وہ میری طرف لگتا میں سو رہا تھا اور وہ بہنس جو میری طرف آ رہی تھی اور انہوں نے مجھے اٹھا دیا یہ خواب ہے بہن کا خواب انڈے بازار سے لائے گئے اور انڈے میں سے بہنس نکلی اور بہنس بڑی ہو گئی اور یہ خواب ادغاس الاحلام ہے اس کی کوئی تعبیر علماء معبرین بیان نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ادغاس الاحلام کی قسموں میں سے یہ خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو طارق بھائی پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ نہ یہ خواب اچھا ہے نہ برا بلکہ کوئی تعبیری نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے لیے اس میں خبر یا پریشانی یا اچھائی کی کوئی بھی خبر موجود نہیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم السلام اٹلی سے تقریبا دس بجے کا ٹائم تھا صبح میں نے خواب دیکھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب خواب میں ملے ہیں اور وہ درس کے بار دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے پاس پانچ پانچ ہزار کے چند نوٹ ہیں انہوں نے مجھے ایک پانچ ہزار کا نوٹ دیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے سر پیڑ باما باندھا ہے اور ایک سبز رنگ کا بیگ دیا اور یہ میرا اتنا خواب میں میری آنکھ کھول اچھا طاہر محمود بھائی اٹلی سے خواب تو آپ کا بہت اچھا ہے آپ نے شخت طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناراضگی آپ نے خواب میں نہیں دیکھی تو اللہ کے اولیاء کی اللہ کے ولی کی زیارت کرنا تو مبارک ہے اور ان کا کچھ دینا یہ پھر پھر اور برکت والی بات ہے پیسے دینا امامہ باندھنا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور ہر حوالے سے یہ خواب اچھا ہے بار علامہ جابر المغربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس تعبیر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ امامہ جو سر پر امامہ باندھنا یہ قدر و منزلت کا نشان ہے قدر و منزلت یعنی اس شخص کی عزت میں بلندی ہوگی قدر و منزلت کا نشان ہے اور جو دیکھے کہ اس کے سر پر جو امامہ ہے وہ سبز رنگ کا ہے تو قدر و منزلت کی ترقی ہوگی اور خوب اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت اور عزت میں ترقیاں عطا فرمائے گا اس علامہ جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تعبیر کو پڑھ کر اور دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شیخ طریقہ تعمیر سنت خواب میں آپ کو آپ کے سر پر امامہ باندھ رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر علیہ سنت کا خصوصی فیض انشاءاللہ نصیب ہوگا اور ان کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ ترقیاں ملیں گی مال دیا ہے تو انشاءاللہ شاء مالی ترقی بھی ملے گی اور عزت میں بھی خوب اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت اور ترقیہ اور جسمانی اور مالی خوبیاں نصیب فرمائے اب یہ تعبیر سننے کے بعد آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ یقینا ہوں گے اور مزید مدنی کاموں میں لگ جائیں خصوصاً اٹلی میں جس ملک میں آپ ہیں یقیناً یہاں بھی دعوت اسلامی کا کام ہوگا مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی دعوت دیجیے وہاں مدنی قافلوں میں سفر کیجیے ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو اگر ہوتا ہے وہاں آپ کے گھر کے قریب اجتماع جو ہے اس میں شرکت کریں اور پھر جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن کے مدنی قافلے میں آنے والے ایام میں ہی سفر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے ایک بڑی ملنے والی نعمت کی طرف اشارہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد عرب آج رات میں نے خواب دیکھا کہ سانپ دیکھے ہیں ہے نعمان بھائی سانپ دیکھنے کی تعبیر عرض کی جاتی ہے کہ اگر سانپ دیکھیں یہ دشمن کی علامت ہے اگر سانپ نے نقصان پہنچایا تو وہ نقصان پہنچائے گا اور اگر نقصان نہیں پہنچایا تو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یعنی خواب میں سانپ نے اگر نقصان پہنچایا ہو تو حقیقت میں دشمن نقصان پہنچائے گا اور اگر خواب میں سانپ نے نقصان نہیں پہنچایا تو حقیقت میں دشمن بھی انشاءاللہ شاء نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ شاء آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علم ہلو سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام میں سعودی عرب سے نادر عدم بات کر رہا ہوں میری والدہ کہتی ہے کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد رونے اور گندے کندھے خواب آتے ہیں اگر کوئی اس کی تعبیر ہے تو بتائے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمانوں پر گئی ہوئی ہوں اور میں نے وہاں پہ مکہ مکرمہ اور مسینہ منورہ دیکھا ہے وہاں پہ جتنے لوگ طواف یا عمرہ کر رہے سب سفید یہ ارام پہن کے ہیں اگر اس کی کوئی تعبیریں بتائیں شکریہ <تصفيق> پہلے پہلی بات جو آپ نے یہ کہا کہ برے خواب آتے ہیں تو برے خوابوں سے بچنے کا وظیفہ یہ نوٹ کر لیجئے یا متکبرو اکیس مرتبہ اول و آخر دروش شریف رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء برے خوابوں سے حفاظت رہے گی دوسری بات جو آپ نے بیان کی کہ آسمان پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور احرام والے لوگ آپ نے دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی ہے تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کہبت اللہ مدینہ منورہ سبز غمت کی زیارت کرنا حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہونے کی دلیل ہے حج کی بھی تعبیر بعض اوقات بیان کی جاتی ہے دنیا میں آفتوں سے معمون آفتوں سے بچنے کی بھی دلیل ہے یعنی ہر حوالے سے یہ خواب تو مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب فرمائیں اور برے اور رونی خواب سے بچنے کا وظیفہ عرض کر دیا گیا اس پر عمل کریں تو ان شاء فائدہ ہوگا اگلی کال سنتے ہیں صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام عبد پاشا ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے میرا کہ میں نے خواب میں قرآن شریف کھلی ہوئی دیکھا ہوں اور دوسرا سوال یہ ہے جی میں نے ایک بیس دن پہلے قبر دیکھا ہوں اس قبر میں اور میری میت مجھے خود دفنا رہے اچھا دو آپ نے خواب بیان کیے ہیں عرب شریف سے کال کی ہے نمبر ایک تو قرآن پاک کا دیکھنا قرآن پاک دیکھنے کی تعبیر علم اور حکمت ہے جو شخص خواب میں دیکھے کہ قرآن پاک دیکھ رہا ہے یا اس کے سامنے کھلا ہوا موجود ہے تو اللہ تبارک کا تعالی اسے علم اور حکمت یعنی دانائی عطا فرمائے گا یعنی درستگی عطا فرمائے گا اس وہ جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ شاء وہ درست ہوگا ایک بات تو یہ دوسرا یہ تو خوشخبری ہے دوسرا یہ دیکھا کہ قبر میں دفنار ہیں تو اس کی تعبیر بھی بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفنایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اس کی عمر طویل ہوگی اس کو طویل عمر نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے جب بھی درازی عمر کی دعا کریں تو اس میں خیریت کی ضرور دعا کریں محترم و پیارے اسلامی بھائیوں کچھ کالز ابھی باقی ہیں مگر چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ عزوجل آئندہ منگل کو اسی طریقے سے رات بارہ بجے سلسلہ ہوگا خوابوں کی تعبیر کا اور بدھ کو رات نو بجے انشاءاللہ عزوجل خوابوں کی تعبیر کا براہ راست سلسلہ ہوگا اگر آپ اپنی کال ریکارڈ کروانا چاہیں اپنا خواب ریکارڈ کروانا چاہیں تو مدنی چینل پر خواب ریکارڈ کروانے کے لیے نمبر یہ نوٹ فرما لیجئے نمبر آپ کی سکرین پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں ان شاء اس ای میل پر موصول ہونے والے خواب کی تعبیر ہم بذریعہ ای میل آپ کو رپلائی کر دیں گے یہ فیڈ بیک کا ایڈریس ہے آپ اپنے مفید مشورے اس پر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ خوابوں کی تعبیر کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی اس پر آپ ای میل کر کر اپنی تعبیر ای میل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائیں مدنی چینل کے لیے دعا کیجیے مدنی چینل کے لیے جس طرح ممکن ہو اپنی خدمات پیش کیجیے یہ بھی ایک مدنی چینل کی ایک خدمت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر مدنی چینل آن کروا دیں کسی کے آفس میں مدنی چینل آن کروا دیں کہیں پر بھی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ آپ کی زبان سے جاری ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ Oh, I've oh. got